سورہ آل عمران آیت ایک سو پچپن انشو مستم قونبو اللہ عنهم ان اللہ غفور حلیم غزبہ احد میں جن مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ